وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُورُوا مِنَ الْصَلَاةِ اِنْ خِبْتُمْ أَنْ يَقْدِنَكُمُ الَّذِينَ قَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ لَكُمْ عَدُوبًا مُبِينًا وقال جل وعلا فی مقام آخر فَإِذَا قَدَيْتُمُ اثْقَلَاتَ فَذْقُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعْلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا سْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُ اثْقَلَا اِنَّ اثْقَلَاتَ كَانَتَ <تصفيق> عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خِتَابٌ مَوْتُا اللہ سبحانہ وتعالی نے اہلِ ایمان کے لئے دین اقلاب میں بہت سی رخصتیں اور سہولتیں رہتی ہیں ہر رخصت اور سہولت بوقتے ضرورت اور باقرے ضرورت ہوتی ہے اور رخصت میں بنیادی طور پہ معاملہ اللہ رب العالمی اور بندے کے معین ہوتا ہے اللہ تعالی نے دین اسلام میں کچھ اصول ضوابط اور قوانین متعین فرما دیے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کو یہ سہولت ہے اس فرد کام میں سے یہ آپ کے لیے تفتیق اور رعائن ہے اب جو آدمی وہ سہولت لینا چاہتا ہے رخصت لینا چاہتا ہے کیا واقعات ہی وہ اس سہولت اور رخصت کا اہل ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اس آدمی کو خود کرنا ہوتا ہے مثلاً اللہ سبحانہ اللہ و تعال نے نماز میں قیام کو فرض کیا ہے وہ قوم وانی لیکن اگر کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا کسی بیماری کی وجہ سے اس کا کوئی گزر ہے تو اسلام نے اس کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ اور اگر بیٹھنے کی بھی اس میں طاقت نہیں ہے تو وہ لیٹ کر نماز ادا کر لے اشاروں سے اب اس بات کا فیصلہ انسان خود کرے گا کہ کیا میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں اگر واقعاتن وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ نماز کے لیے کرنے کی طاقت میرے اندر موجود نہیں ہے تو وہ بیٹھتے پڑتے اگر اس کا عذر ہو اور حقیقت وہ کھڑا نہیں ہو سکتا نماز میں قیام نہیں کر سکتا اور وہ بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کو پورا ثواب ملے گا جتنا کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو سواب ملے گا اگر اس کا واقعات ایسے ہی جو بیٹھ بھی نہیں سکتا نماز کے لیے چند منٹ اس سے بیٹھا بھی نہیں جا سکتا وہ دیکھ کر نماز ادا کرے اسلام نے رسط دی ہے اب اس بات کا فیصلہ مریض نے نمازی نے خود کرنا ہے کہ کیا میں نماز کے لیے بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں اگر اس کے اندر بیٹھنے کی ہمت اور طاقت موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں بیٹھتا جاتا ہے اس کی نماز کا اذر کم ہوگا کھڑے ہونے کی طاقت اس میں موجود ہے لیکن وہ اپنی وقت سستی کی وجہ سے کھڑا ہونے نماز لگانے کا ساتھ بیٹھ جاتا ہے اس کی نماز کا اجر کم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھنے والے آدمی کی نماز کھڑے ہو کر نمازی نماز پڑھنے والے کی نماز سے آدھی ہے آدھا حجر ہو جائے گا اور اگر اس کا عذر حقیقی ہے اور یہ معذور ہے تو یہ بیٹھ کر پڑھے لیٹ کر پڑھے اپنے صحیح عذر کے مطابق تو اس کو قیام کرنے والے کے برابر عجر و ثواب ملے گا یعنی رخصت کا معاملہ بنیادی طور پر اللہ عالمی اور, اور بندے کے درمیان ہوتا ہے باقی ہولہ ہا پھوکا کرام وہ بات یہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر بڑھتے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ فصلہ آپ کو خود کرتا ہے اسی طرح دیگر بہت سی رخصتیں ایسی ہیں کہ جن میں معاملہ اللہ اور بندے کے مابین ہوتا ہے کہ کیا بندہ واقعات اس رخصت کا اہل ہے یا نہیں اور کچھ رخصتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ سکھانا ہوا صاحلہ نے واضح سی ایک حد بندی کر دی ہے کہ یہ حدود ہیں ان کے مطابق اگر کوئی آدمی چاہے تو وہ رخصت کو اپنا سکتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رخصتیں اپنانا جو سہولت اللہ حدو کو دیتا ہے اس سہولت کو قبول کرنا سہولت سے فائدہ اٹھانا یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ اس کے مقرر کردہ فرائض ادا کیے جائیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ ان فرائض میں جو نرمی میں نے رکھی ہے میرے بندے اس کو بھی اپنائیں اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے ہی قرآن مجید قرقان حمید میں حکم دیا وَإذا الارض جناح منت فالا تھی ان سے تم اینسی نہ لدھی جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں ستنے میں مبتلا کر دیں گے یعنی تم پر جنگ مسلط کر دیں گے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے سیکیورٹی کے اس طرح کے مسائل ہوں درپیش تمہیں اور تم سفر کی حالت میں ہو چونکہ موومنٹ کے دوران حرکت کے دوران سیکیورٹی دور ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے اس جان کے خدشے کے ڈر سے اہل اسلام کو قصر کرنے کی رخصت کہ نماز آپ قصر ادا کر لیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے ان کا نقان اللہ معجوبہ مبینہ یقیناً کافر تمہارے لیے بڑے واضح خشمن ابتدائی طور پر اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے نماز جب فرض کی تھی تو دو دو رکھتے رکھے اس کے بعد اس میں اضافہ کیا گیا اور نماز چار چار رقعتیں ہو گئی فجر کی نماز اس میں چونکہ قراعت لمبی ہوتی ہے قیام زیادہ لمبا ہے اس لیے اس کی دو رستے ہی رہنے دی گئی اور مغرب کی نماز تین رقع ہی اناحا مکر انحا کی وہ دن کا بھی سر ہے سید بخاری المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتی ہیں فراہین <وَسْتَحَرًا> اللہ کو خانہ ہوا تو اعلیٰ نے جب نماز فرض کی سفر میں بھی اور حضر میں بھی دو دو رکھتے تھے گھر میں بھی دو دو رکھتے ادا کرتے سفر کے دوران بھی دو دو رکھتے پڑتے فو گر رت ان دو رقطوں کو سفر کی نماز رہنے دیا گیا اور وزیر ابھی اور جو حضرت کی نماز تھی اس میں اضافہ کر دیا گیا یعنی اثر ظہر اور رشا ان کی رکتیں چار چار کر دی ایک دوسری روایت میں مزمو میں سعید عائشہ صدیق عارضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید وضاحت فرماتی ہیں کہ ابتداء نماز دو دو رکعت تھی سفر میں بھی حیدر میں بھی پھر اللہ نے اس میں اضافہ کیا نماز چار چار رقط ہو گئی مغرب اور فجر کے علاوہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ ہوا کہ نے دوران سفر نماز قسر کرنے کی رخصت رخ کہ سفر کے دوران دشمن کا اگر خوف ہو پھر تم نماز قطر کر سکتے ہو دو چیزیں نمبر ایک غرب کے قرض زمین میں آپ سفر کر رہے ہیں منظر پہ پہنچے نہیں دوسری بات دشمن کا خوف ہو پھر آپ نماز کو قطر کریں گے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے خوف کے بغیر نہیں کہ دشمن کا خوف نہیں رہا نماز پسند کی صاحب سے لفانہ نے بلا کافروں کا کوئی خوف نہیں ہے ہماری سرحدیں بڑی دور دور تک پھیل چکی ہیں باتیں ہیں کہ یہ سوال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے سرمایہ سدا کا یہ اللہ رب العالمین کا صدفا ہے اللہ نے اپنے بندوں پہ کیا ہے سدا پاتا تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو اس صدقہ کو قبول کرو جائے کہ دشمن کا خوف نہیں بھی ہے پھر بھی اس سفر کے دوران تمہیں نماز اثر کرنے کی رخصت اور اجازت ہے اور پھر اللہ تحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الارض جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو یعنی جب منظر پہ, پہ پہنچنا ہے تو اس کے بعد نماز پوری چاہے گھر ہو چاہے جہاں پہ جانے کا قصد آپ نے کیا اور سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہنچ گئے سفر ختم قصر کی رخصت بھی ختم لیکن اللہ تحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اور رحم نرمی فرمائی کہ کوئی آدمی سفر کے دوران کسی جگہ پہ جا کے پڑاؤ ڈالتا ہے جا کے رہتا ہے کسی جگہ پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ حرق الوضا کے موقع پر مکہ گئے تو چار دن تک آپ نے مکہ میں قیام کیا اور ان چاروں دنوں میں آپ نماز قصر کرتے رہے سفر بھی نہیں تھا وہیں پہ رہنا تھا اور اس کے بعد حج کے ایام شروع ہونے تھے چار دن آپ نے وہاں پر قیام کیا نمازیں قصر کی اسی طرح سچے مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے تو معمول تھا کہ جب آپ جنگ پر جاتے جہاد کے لیے جاتے اور پھر اس کے بعد جب فتح مل جاتی آرا تک یہاں چلا تھا عرصہ چنداز میں تین دن تک ڈیرے ڈال کے بیٹھے رہتے سچ کے یاد ہونے کے بعد میدان جنگ میں فاتح قوم وہ وہاں پہ ٹھہرتی تھی یہ اہل عرب کا ایک رواج تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار اور قائم رکھا کہ اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ کے اس میدانِ جنگ میں بیٹھے رہتے تاکہ دشمن پر حیبت اور بھاس بیٹھے لیکن فخر مکہ کے موقع پر تقریبا سترہ یا انیس دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہنا اور اس دوران آپ نمازیں قصر کرتے رہے محبول تھا آپ کا تین دن تک فتح یاد ہونے کے بعد مفتوحہ علاقے میں ٹھہرنا لیکن مکہ کے کچھ امور ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے آپ کو وقت زیادہ لگ گیا تردد کی حالت تھی کہ چلو معاملات یہ ختم ہوتے ہیں آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں انیس دن لگ گئے یعنی ایک آدمی کو اگر یقین ہے کہ میں نے کھلا جگہ پہ جا کے اتنے دن تک قیام کرنا ہے ٹھہرنا ہے اگر اس کا وہ قیام چار دن یا اس سے کم ہے تو وہ نماز قطر ادا کرے اس سے زیادہ پیام ہے تو وہ پھر مکمل نماز ادا کرے کیونکہ چار دن سے زائد نیت کر کے ارادہ کر کے کسی جگہ پر ٹہرنے پر نبی کریم صد اللہ علیہ وسلم سے قطر کرنا ثابت نہیں زیادہ سے زیادہ چار اور تردد کی حالت میں لیکن ایک آدمی کسی کام کے لیے کسی جگہ پہ جاتا ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ میرا یہ کام جو نہیں ہوا میں واپس چلا جاؤں گا اور اسی ترد میں اس کو کئی دن گزر جاتے ہیں تو اس حالت تردد میں بھی انیس دن تک اثر کرنا یہ ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر تردد اس سے بھر جائے تو اس کے بعد نماز مکمل ادا کرنا شروع کر دیں یہ عالمین نے رخصت سہولت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا خراج المدین او امیا فراخ نو فرصخ دور مدینے سے شہر سے جب نکل جاتے تو پھر آپ نماز اثر کرتے تین یہ پل نو میل بنتے ہیں یہ نو میل وہ ہیں جس کو آپ پنجابی میں کو کہتے ہیں اور یہ ڈیڑھ انگریزی میٹ کے برابر ہوتا ہے چوبیس سو میٹر کا ایک میل ہے انگریزی میل سولہ سو میٹر کا ہے اور ایک کلو میٹر ایک ہزار میٹر کا ہے انگریزوں نے میل چھوٹے کر دیے ڈیڑھ انگریزی میل چوبیس سو میٹر کا ایک میل اور نو میل کل تین فتح ایک فتح تین میل کا ہوتا ہے یہ نو میل اکیس اشاریہ چھ کلو میٹر بنتے ہیں تین خرصہ اکیس کلو اور چھ سو میٹر یعنی کہ شہری حدود سے شہری آبادی سے جب تقریباً ساڑھے اکیس کلو یا اس سے زائد دور نکلنا ہو دور کا سفر ہو تو پھر آپ کثر کریں گے یہ سفر کی مسافت گھر کے دروازے سے نہیں گرنا شروع کرنی شہری آبادی کے اختتام پر شہر سے دور سفر ہو کتنا زیادہ ساڑھے اکیس کلو میٹر یا اس سے دائیں پھر آپ کسر کریں گے اور اسی طرح واپسی آتے ہوئے بھی اس سفر کے دوران آپ کسر کر سکتے ہیں جب تک اپنے شہر میں داخل نہیں ہوتے اور پھر مسافر کے لیے اللہ سبحانہ صبح نے یہ سہولت اور رست بھی رکھی ہے کہ وہ دو نمازوں کو جمع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی کیا ابو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے فرماتے ہیں خاراجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے بدہائے مکہ کی طرف تو اپنے زہر اور عصر کو دونوں کو جمع کر کے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سفر کے دوران جب کسی جگہ پر رکتے پڑاؤ ڈالتے سانس لینے کے لیے تو اگر ابھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہوتا تھا اور آپ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو نکل جاتے مثلا زہر سے پہلے ہی آپ آگے کو چل رہی اب زہر کی نماز کو وہ کرتے ہٹکا کے اثر کا وقت شروع ہو جاتا پھر زہر اور اثر کو اکٹھا کرتے اور اگر اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہے وہی پہ زہر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو زہر کی نماز ادا کرتے اور ساتھ ہی اثر کی نماز بھی ادا کر لیتے پھر آگے سفر کرتے یعنی تقدیمن اور تاکیرن دونوں طرح کے دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک رخصت ہے اسی طرح سورت یعنی کہ زہر کو زہر کے آخری وقت میں اثر کو اثر کے اول وقت میں ادا کرنا اثر کا وقت ختم ہونے کے فوراً متصل بعد ظہر کا وقت ختم ہونے کے متصل بعد اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے آپ یہ سمجھے کہ عصر کا وقت شروع ہونے سے اتنی دیر پہلے ظہر کی نماز کا آغاز کیا گیا کہ جب نماز پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت شروع ہو جائے اور پھر ساتھ ہی عصر کی نماز ادا کریں یہ تینوں طریقے مسافر کے لیے درست ہیں یہ مسافر تقدیم تاخیر یا سورتن جمع کا چلتا ہے اور اس کے اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں اچھا اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ سفر کے دوران کسی جگہ پہ اسٹارٹ کیا ہے مڈ ویز کا اور وہاں پہ زور کا وقت ہوا آپ ساتھ ہی اثر پڑتے آگے سفر شروع کر دیں ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے گھر سے نکلنا ہے زہر کی نماز ادا کر کی اور آپ کا آگے سفر کا ارادہ ہے تو آپ گھر سے ہی اصل بھی ساتھ ادا کریں اور سفر کے لیے چلے جائیں یہ طریقہ غلط ہے کیونکہ ابھی آپ مسافر نہیں بنے تقدیم جمع کرنا تقیر جمع کرنا یہ سہولت صرف مسافر کے لیے ہے مقیم کے لیے نہیں ایسے ہی سورن نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ میں دو دو نمازوں کو جمع کیا ظہر اور عصر کو مغرب کو اور کو من عشا کو نہ بارش تھی نہ خوف نہ سفر کچھ بھی نہیں تھا اور ایسا کیوں کیا عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا فرماتے ہیں تاکہ اپنی امت کو حرج میں مبتلا نہ کر دے یعنی اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو مسافر تو جمع کر سکتا ہی ہے مقیم آدمی بھی کبھی کبھار دو نمازیں جمع کر سکتا ہے زہر اصل اور مغرب یہ اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہے سلدینہ بل ودین جمانی اور کسانی جمانی ہم نے مدینہ میں آٹھ ہفتے جمع کر کے یعنی چار زہر ہی اس کے بعد چار اثر کی پھر تین مغرب کی اور اس کے بعد چار ایشا کی زہر کو زہر کے آخری وقت میں اور اثر کو اثر کے اول وقت میں ادا کی اس کے بعد مغرب کی نماز جب مغرب کا آخری وقت شروع ہوا مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد عشا کا وقت شروع ہوتے ہی عشا کی نماز ادا کی والا مصد نماز شریف ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مواقع نہیں پڑے دونوں بازوں کو جمع کیا زور کے بعد سنتیں ہوتی نہیں پڑی آدمی ساتھ ہی صرف نماز کر لی سورتن جمع کی ہم مسافر آدمی تینوں طریقوں سے جمع کرے گا تقدیبن بھی تاخیرن بھی سورتن بھی جو اس کو سہولت میسر آتی ہے کر لے لیکن مقیم آدمی کے لیے دو نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت ہے اور اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ اسے سورتن جمع کرے تقدیباً یا تاخیرن نہیں زہر کے وقت میں ہی اثر یا زہر کو قضا کر دینا لیٹ کر دینا ہٹکا کے اثر کا وقت شروع ہو جائے پھر زہر پڑنا اور اس کے بعد اثر پڑنا مقیم آدمی کے لیے اس کی رخصت نہیں ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی کوتا ہی ہے اسی طرح مستحدہ استحادا کی مریضاں عورت جس کا خون جاری رہتا ہے بات نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی طریقہ کار سکھایا ہے کہ وہ دو دو نمازیں جمع کرے زور کی نماز کو مؤخر کرے عصر کی نماز کو مقدم کرے دونوں کے لیے ایک گسر کرے اور نماز ادا کرے اسی طرح مغرب عشاء کے لیے کرے اور فجر کے لیے ادا غسل کرے اور نماز ادا کرے ہمتے جائشی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سولہ نبی لاود سو الباہی جامع ترمدی وغیرہ کے اندر اسی طرح سے بخاری میں بھی موجود ہے تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استحادا کے بارے میں بتایا ہمارے موضوع سے متعلق صرف یہی بات ہے کہ ان کو بھی جمع کرنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ و تنگ تھا کہ تو زہر کو وہ کر لے اور کو کر لے یعنی زہر کو ظہر کے آخری وقت میں اور اثر کو اثر اول ملوق میں ادا ہے یہ طریقہ کار ہے مقیم آدمی کے لیے دو نمازوں کو جمع کرنے کا اچھا اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایسے کیا ہے بغیر گزر کے دو دو نمازوں کو جمع کرنے والا عمل آپ کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے اور باقی ساری زندگی آپ نے حالت اقامت میں مدینہ میں رہتے ہوئے کبھی دو نمازوں کو جمع نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کام ان مسئلہ کا علی المؤمنین کتابا مینہ تھا بروقت نماز ادا کرنا یہ اصل کام ہے ہاں کسی کی کوئی مجبوری ہو کوئی مسئلہ ہو شریعت نے تو صرف سفر کو بنیادی طور پر مسئلہ بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کہ نماز ادا کرنے میں اس کو دشواری ہوتی ہے تو وہ کبھی سال بھر میں مثلا ایک آد ایسا کر لے کہ دو نمازوں کو جمع کر لے دو نمازوں کو مقیم آدمی جمع کرنے کی روٹین بنا لے عادت بنا لے یا بکثرت اس طرح کرتا رہے تو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے جو رخصت جس قدر ہے اسے اسی قدر میں دیا جائے اسے پھینک کے بڑھایا نہ جائے پھر اسی طرح بارش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب بارش ہوتی تو عام مؤذن کو حکم دیتے وہ حیا علطلا اور حیا علطلا کی جگہ کہتا اللہ سلوخری ریحال سلو کی بوتی کم اس طرح کے کرے کہتا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز بارش ہو رہی ہے لوگوں کے لیے مسجد میں آنا دشوار ہے بارش میں بھیگنے کا اسی طرح گارے میں پھنسنے کا اور کئی خدشات تو اسلام نے رخصت دی ہے کہ مؤذن از دن حیا تال اور حیا فلاح کی جدہ اللہ صلخ یا صلو کی گلو کی کم کے کل ماف یا پھر اذان مکمل دے لے جس طرح سے عام روٹین کے مطابق دن دیں اس کے بعد اعلان کریں کہ گھروں میں نماز ادا کر لو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور طریقہ کار ہے کہ بارش کے دوران نمازوں کو گھر میں ادا کرنے کی رخصت اور سہولت ہے ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد کی نماز گھر میں بنا ازر اللہ رب العالمی قبول نہیں ہے. ہاں کوئی رزر ہو تو پھر وہ گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے وگرنا نہیں میں مثال کے طور پہ آج کل ہمارے معاشرے اور ماحول میں ایک بنیادی ازر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مسجد اذان سے دو چار منٹ پہلے کھلتی ہے اور جماعت ختم ہونے کے پندرہ بیس منٹ بعد بند ہو جاتی ہے اگر کوئی آدمی لیٹ ہو گیا تو وہ مسجد کا نماز نہیں پڑھ سکتا عام طور پہ مساجد کو تارا لگا دیا جاتا ہے چوری چکاری کا خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے اور یہ بھی ایک عذر ہے جب مسجد کو کھلوا نہیں سکتا اس کی دلطرف میں نہیں ہے یا اس کے پاس چابی نہیں ہے وہ خود نہیں کھول سکتا مسجد کے اندر بس اوپا کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں کھول دیتے ہیں کئی مساجد جیسی ہوتی ہیں جو بند اور ان کے اندر کھوئی بھی نہیں اب اس ہمارے دورے جدید حاضر میں حاضر نہیں ہے کہ ایک عذر بن گیا ہے اسی طرح بارش بھی ایک عذر ہے اس کی وجہ سے بھی گھروں کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے اور اللہ سبحانہ کھانا ہوا مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے کے برابر گھر میں نماز ادا کرنے کا و سواب دیتے ہیں یہ <تصفح> <تصفح> اللہ کے عالمین کی طرف سے صدقہ ہے ہاں <تصفح> <تصفح> آج کل کچھ <تصفح> لوگوں نے ایک و غریب کام شروع کیا ہوا ہے مجھ بارش ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ ہی شاپ دو نمازیں اکٹھی کرو اور گھر کو جاؤ یہ عمل نہ تو اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے کتاب و سنت میں اس کے اوپر کوئی جواز کی دلیل موجود نہیں جو رخصت اور سہولت اللہ نے دی ہے اسے اپناؤ بارش ہو رہی ہے نا مغرب بھی گھر پڑھاؤ عشاء بھی گھر پڑو لیکن اپنے اپنے وقت مقدمے جمع کر کے نہیں جو رخصت اور سہولت اللہ رب العالمین نے دی ہے اسے نہیں اپناتے اور اپنی طرف سے وہ سہولتیں گھرنے اور تراشنے کی کوششیں کرتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارش کا بھی آغاز ہی ہوتا لن تب اللہ ابھی ہمارے جوتیوں کے تلوے گیلے ہونے شروع نہیں ہوتے تھے ابتدا میں جب بارش پڑتی ہے خصوصاً گرمیوں کے موسم میں تو وہ بارش کا پانی جذب ہوتا جاتا ہے زمین یعنی بارش کا بھی آغاز ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اور مؤذن اعلان کر دیتا گھروں میں نماز پڑھتا یہ رخصت ہے جو اللہ سبحانہ پھیلانا ہوا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے تو جو رخصت اللہ تعالی نے دی ہے اس رخصت کو اپنایا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے اپنی طرف سے رخصتیں نہیں تلاشنی نئی تلاشی ہاں اب ایک اور بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ وہ راستے گلیاں کچی ہوتی تھیں پھسلن بارش کی وجہ سے اور اس طرح کے معاملات تھے اس لیے رہا کہہ دیا کہ گھروں کے اندر نماز ادا کر دی ہے اب تو گلیاں پکی ہیں اور ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تو اب ایسے نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ یہ اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں لیکن اللہ صبح اعلیٰ کا دین قیامت تک کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین نے اس دین میں جو فرائض فائد کیے ہیں وہ بھی قیامت تک کے لیے ہیں اور ان فرائض میں سے جو رخصتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں وہ بھی قیامت تک کے لیے ہیں چاہے زمانہ جتنی مرضی ترقی کر جائے جو رخصت اللہ عالمین نے شریعت میں رکھی ہے اور اس کو کسی خاص کیفیت کا پابند نہیں کیا وہ الطلاق پابندیوں سے آزاد رخصت ویسے کی ویسے قائم رہے اگر تو حدیث میں ایسا ہوتا کہ مٹی اور کیچڑ اور پچلم کی وجہ سے گھروں میں نماز ادا کرنے کی رخصت ہے پھر تو یہ بات سمجھ آتی شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا مٹی کیچڑ کے ساتھ اور ویسے بھی ہمارے یہ دور جدید میں سیوریج کا سسٹم بھی پاکستان کا ماشاءاللہ ہے اگر تھوڑا سا بارش کا پانی روڈ پہ جمع ہو جائے تو نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہوگا اور اس کے پاس سے گزرنے والا وہ سارا کچھ گیلا کر کے چلا جائے گا اللہ نے رخصت دی ہے فقبول سدا پاتا اللہ رب العالم کے صدقہ کو اللہ تعالیٰ کے رخصت کو قبول کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ اگر آزار میں سلوقی فی کو مب کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ انہوں جی نے تیزانی بدل چھ ہو سکتا ہے لوگ ایسا کہیں لیکن یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اپنے مؤذن کو یہ قریبات کہنے کا حکم دیا بارش میں خصوصاً رات کے وقت کی جو بارش ہوتی ہے پیشہ کے وقت مثلاً جب اندھیرا ہوتا ہے لوگوں کے لیے آنا جانا مشکل ہوتا ہے اس وقت تو لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوص اس خصوصاً اہتمام کرتے سنبی داود اور جامع ترمزی میں اس بات کی کئی روایات بڑی سراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے اہل اسلام کو دین پر عمل پیدا ہونے کے لیے انتہائی آسانی پیدا کر دی ہے ان کے لیے سہولتیں اور رخصتیں مہیا کی ہیں تو اللہ رب العالمی کی رخصتوں کو اپنانا بھی اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی محبوب اور پسند ہے جیسا کہ اللہ سدھارنا ہوا تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالی کے مقرر کردہ فرائض پر عمل کریں اور پھر جو سہولت اور رخصت اللہ رب العالمی نے دی ہے اسے اسی حد تک رکھا جائے جس حد تک اللہ نے رخصت دی ہے اس میں اضافہ نہ کیا جائے اور اللہ سبحانہ و ہوا سعالہ نے جس باب میں اس مسئلے کے بارے میں رخصت نہیں دی وہاں پہ رخصت گھڑنے کی کوشش نہ کی جائے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رخصت شریعت میں موجود نہیں ہوتی کہ موری صاحب کوئی نہ کوئی تو کتو نہ کوئی ہے تھوڑی ہی رب العالمین کی شریعت ہے مولوی صاحب کے تو ہاتھ اور اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ نے دین نازل کر دیا قیامت تک کے لیے وہی ہے اور وہی رہے گا سہولتیں اور رخصتیں ضرورت کے وقت ہوتی ہیں اور جتنی ضرورت ہو اتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں آخر میں اس کی ایک مثال سمجھ لیں مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم پر انامحرم علیک المئی کا مردار حرام خون بہنے والا حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے اوہ لاہ بھی غیر اللہ کے نام پر دیا جانے والا صدقہ نظروں نے وہ حرام ہے اور ساتھ فرمایا منصف الرافی مخ مساطی غیر متعن سلی میں جو آدمی مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے اگر وہ ان حرام کردہ چیزوں کو کھا لیتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں ان کے قریب نہیں جانا یہ تم پر حرام ہے کھانا نہیں ہاں ایک آدمی کی مجبوری ہے وہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے اتنا کھا دے کہ جس سے اس کی زندگی بچ جائے پیٹ نہ بھرنا شروع کر دے غیرہ بازن والا آج ہاتھ سے تجاوز بھی نہ کرے اور اللہ کو پھیلا ہوا کی نہ کرے کہ وہ حرام اور کا عادی نہ ہو جائیں فلا جناح پہاڑے گی پھر اس پر کوئی گناہ نہیں یعنی کہ لمٹ حد اللہ سبحانہ تھاغا ہوا تعالی نے مقرر کی ہے اس حد کے اندر اندر رہیں گے تو اسلام آپ کے لیے بہت سی رخصتیں اور سہولتیں مہیا کرتا ہے اور اگر اللہ رب العالمین کی حدود کو فامال کریں گے انہیں قراف کریں گے توڑیں گے حدوں کو تو پھر اللہ سبحانہ نب کا غصہ غدن اور ناراضگی اترے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور توفیقی اللہ بلّا ارے ہی توقع دو ارے